اسلام بدنا مسلمان بدنا دہشت گردی بنوا بندے قتل کرا فساد پوا ہوں آدم تارک سی جڑا وہ سلامتی تارک جڑا ہے وہ دس تک پولیس والے باڈی گارڈ ہے سن کے نہیں <تصفح> اچھا پولیس والوں یہ پتا ہے سی کہ منشور بندے مارنا یہ نہیں ستا پوس نت ہے پھر دس یہ محافظ نے یہ مطلب ہے پھر تو حکومت خود مروا رہے ہیں بندے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 پھر ہوں دس اج تو سپاہ ساپا یا سیاح سیاپا آیا سیاپا گئی کہ نہیں اگلی گل سن یہ جوان کافر کافر کافر کافر کافر شایا کافر کافر کافر شی کافر بج قتل مارنا فرد مارنا فرد مارنا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 لگی حکومت منشور نے سیلے بنیا جسل بنے یہ کتے ہو گیا میں مثال دینا جی رکھوالا کتا ہوں جسل مرضی پٹا کھ لو جسل مرضی تھک لو بہت اچھی دے سارے سور دونو بندی ولی اللہ منگی چکر ہے شبی صبح جنازہ پڑیا نے شبیر دو بندی وہ جنازہ پڑیا وا پھر شبیر آ کو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 ہی اور گوشے دا حال ہاں ہاں پہ بلا نام ہے اچھا جی آپ کی گھر والی آ گیا سائرہ حام دام گفتگو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 <إجزامنا> اپنی مدرسے مدرسے کرنا تھو بہت تین مہربانی پترا جی وہ اپنی رکھنا چاہتا ہے کسی مدرسے میں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 ہزور سر تو سر داج تر بھی سر داج پوترے جڑے نے یہ سرکار روڑی کا تاج دیکھ کے بہت اچھا بہت اچھا چاہیے بدل لینی چاہیے جنہ چر رکھی رکھی نا ہل تک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 جما پیش کریے جمع جہی ساتے کرنا جمع کتنے پوچھا کٹی ماں کے پترا کیڑی ہدی سے آیا ہر دسو سہی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 تو بن دو گئی جی کر کے یہ آخر کرو استماعی نوٹا جماعت جمع جاننا <تصفح> <تصفح> ہمستری ہم فرنیچر بابا جی پورش پاک فرنیچر دے پار لمبا